الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على جميع الانبياء خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى اله وصحبه الابطه اما بعد باب ما جاء في التقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فقرا به جا <تصفيق> یہ توقع والا اسامہ والری فصل یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر سہارا لگانا ٹیک لگانا پہلے ایک باب گزر چکا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے تکیے مبارک کا اور اس پر ٹیک لگانے کا بیان ہو چکا اب یہاں پر امام تر مزیر اللہ علیہ نے وہ حادیث نقل فرمائی ہے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے علاوہ بھی کسی چیز پر ٹیک لگایا کرتے تھے پہلی حدیث سید رانہ سب نے مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی فاخارہ جا آپ تشریف لے گئے یتوق کا اسامہ حضرت اسامہ پر آپ نے سہارا لگایا اور اس طرح آپ مسجد تشریف لے گئے طبیعت مبارک ناساز تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت زید بن ہارسہ کے صاحبزادے ہیں اور دونوں حضرت زید بھی حضرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب ترین لوگوں میں تھے تو اسامہ بن زید تشریف لائے تو آق عصرات السلام نے ان کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح آپ سہارا لے کے مسجد تشریف لے گئے سید اناس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وعلیہ صوب قطری اخر اسلام پر ایک یمنی چادر تھی اور قطری اس یمنی چادر کو کہتے ہیں جس پر نقش نگار وغیرہ بنے हों تو एक یمنی نقشنگار والی چادر مبارک اپ نے اوڑی ہوئی تھی قد توشح به اور اس چادر مبارک کو اپ نے اوڑا ہوا تھا فسل لا بهم اپ نے savior کو نماز پڑھائی یامہر مزیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو نقل فرمایا اس میں اس بات طرف اشارہ کیا کہ اقلی السلط السلام نے حضرت بن زید پر سہارا لیا ان کا اور آپ اس عالمی مسجد تشریف لے گئے دوسری عزیز سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضل ابن عباس یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور فضل ابن عباس اقالیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے حرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں فرماتے ہیں دخل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آق عصرات السلام کے پاس گیا فی مرود ہی اللہ توفی فی اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہوا وہ اعلیٰ رسی صفرا آپ کے سر مبارک پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی آخر سلط اس اسلام کی سر مبارک میں درد تھا اور درد کی وجہ سے آپ نے ایک زرد پٹی باندھی ہوئی تھی فسلم تو میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے ارشاد فرمایا یا فضل اے فضل میں نے کہا لبئی کیا رسول اللہ رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا اش دادا اس پٹی کو میرے سر پر مضبوطی سے باندھ دو انسان کے سر پہ درد ہو اور پٹی باندھی جائے کچھ انسان کو سکون ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ذرا مضبوطی سے باندھ دو قالف فال میں نے مضبوطی سے اس پٹی کو باندھ دیا سما کا آپ بیٹھے فوادا کفو آیا من کی بھی اور آپ نے اپنی اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پہ رکھا سما کاما آپ کھڑے ہوئے فدا خلاف مسجد آپ اس سال میں مسجد تشریف لے گئے یہ مرض الوفات کا آپ کے وشال مبارک سے ذرا پہلے کا اس بیماری میں جس میں آپ کا وشال مبارک ہوا اس کی یہ حدیث ہے کہ فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے سلام کیا آپ کے کی سر مبارک پر ایک عزل پٹی تھی آپ نے مجھے کہا اے فضل ارشاد فرمایا فضل تو میں نے لبدئی کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس پٹی کو مضبوطی سے باندھ دو میں نے اسے مضبوطی سے باندھا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پر رکھا یہ یہاں سے ممچر رضی رحمۃ اللہ یہ اس حدیث کا ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ قیات فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آق علی صلاحۃ السلام نے سہارا لیا اور آپ کھڑے ہوئے اور اس حال میں آپ مسجد تشریف لے گئے یہاں پر امام ترمزیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ فی الحدیث قصہ اس حدیث کے اندر ایک قصہ ہے وہ قصہ کیا ہے کہ ایک لمبی لمبا واقعہ ہے جو امام ترمیر رحمۃ اللہ ع یہاں پر ذکر نہیں کیا اور باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ قصہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو مسجد لے گیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو تو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جمع فرمایا اور آپ نے اللہ کی حمد و سراہ کی اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا اس بیان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور جس کے ساتھ میں نے کوئی جس کو مارا ہو تو میری کمر موجود ہے وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے جس کا کوئی مجھ پر مالی مطالبہ ہو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے اور یہ کوئی شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لے گا تو میرے دل میں اس کی اس کا بوس پیدا ہوگا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا حق مجھے مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر لے مجھے بہت پسند ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص شرم کی وجہ سے بیٹھا نہ رہے بلکہ بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے لے اور اگر کوئی مالی معاملہ ہے اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ دے اب اقلی صلاحت اسلام نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو آپ کو مارا ہو آپ تو معصوم تھے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جس طرح آقال اصلاحات اس اسلام نے باوجود معصوم ہونے کی اتنی احتیاط فرمائی کہ لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو میں نے مارا ہوں میری کمر موجود ہے تو امتیوں کو اتنی احتیاط کرنی چاہیے اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی ظہر کے بعد پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے پھر دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا بھائی جس کا کوئی حق ہے مجھ سے لے سکتا ہے اور وہ دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے اور دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت زیادہ کام ہے اور کسی نے کوئی کو حق دینا ہے وہ بھی بتائے جو لینا ہے وہ بھی بتائے شرم نہ کرے واضح بتا دیں ایک شخص کھڑے ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے مجھے تین درم دینے ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتا صرف مجھے یہ بتا دے کہ کیوں تو انہوں نے یارس کی رسول اللہ ایک دفعہ ایک سائل آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اسے تین درم دے دو میں بعد میں ادا کر دوں گا رسول اللہ، تین میں نے دیے تھے تو آپ نے اس فضل کو فرمایا کہ اسے دے دو ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ میرے ذمہ تین درم بیت المال کے میں نے لیے تھے تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں لیے تھے یا رسول اللہ اسے بہت محتاج تھا میں نے لے لیے تھے تو آپ نے اس فضل سے فرمایا کہ ان سے وصول کر کے جمع کر پھر ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی جس کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے وہ دعا کرا تو ایک شخص کھڑے ہوئے یارس اللہ بولیے نیند بہت آتی ہے میں بہت سونے کا مریض ہوں اور آپ نے ان کے لیے اسی طرح ایک شخص نے اور کھڑے ہو گار ہوں گارت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا بھائی کیوں اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے ہیں اس کو چھپائیں تو قالی صلاح السلام نے فرمایا بھائی عمر چپ رہو دنیا کے رسوائی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے لہٰذا آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو سچائی نصیب فرما ان کو کامل ایمان نصیب فرما اس کے بعد آخر صاحب نے سیدا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے فرمایا کہ میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے جدھر بھی جائیں حق ان کے ساتھ ہوگا اور ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے نیند بہت آتی ہے میں بزدل بہت ہوں آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے زیادہ بہادر کوئی شخص نہیں تھا اس کے بعد آپ عورتوں کے مجمے میں تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی آپ نے یہی اعلان فرمایا اور جو بات مردوں کے مجمع میں ارشاد فرمائی تھی وہ آپ نے خواتین کے مجمع میں بھی ارشاد فرمائی تو ان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو آقا علیہ اصلاۃ اسلام نے اپنے آپ کو خود بدلے کے لیے پیش کر دیا اور یہ بدلے کے لیے پیش کرنا یہ امت کے لیے بہت بڑا ایک پیغام تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو وہ اس سے معافی مانگ لے یا اس کا حق ہے اسے ادا کر لے یا اس سے معاف کرا لے اس سے پہلے کی قیامت کا دن آ جائے اور اس کی موت آ جائے اب وہاں پر انسان کا کوئی یوزر قابل قبول نہیں ہوگا دوسری بات حضرات صحابہ کرام وہ اللہ کے نیک بندے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے اللہ کے سامنے آج کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم تو گناہگار ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں تو انسان کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کا گناہگار بندہ سمجھنا چاہیے اب وقار اثرات اسلام کے ساتھ تھے آپ کی خدمت میں ہر موقع پر جہاد میں بھی ساتھ ہیں پھر بھی اپنے آپ کے بارے میں ڈرتے تھے اور اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہ کر کے بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کے نیک بندے انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو ایک عاجز بندہ اللہ کا ایک گناہگار بندہ سمجھنا چاہیے اور ہر وقت انسان کو اللہ کے دربار میں اپنی حاضی اور اپنی طبع اور استغفار کو جاری رکھنا چاہیے اس کے بعد امام تر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا باب ذکر کیا ہے اور یہ باب ذرا تفصیل سے ہے اس میں چند چیزیں ہیں پہلا اس کا حصہ ہے باب واجا آفی صفت عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تناول کرنے کے متعلق اس میں امام تروزی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف حادیث نقل کی ہیں سب سے پہلی حدیث ہے حضرت کا مالک رضی اللہ تعالیٰ جب کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ اپنی انگلیوں سے اور اپنے ہاتھ مبارک کو استعمال فرماتے تھے اور ہاتھ کی انگلیاں جب آپ کھانا تناول فرما لیتے تھے تو ان انگلیوں کو آپ چاٹ لیا کرتے تھے یعنی انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کی انگلیوں پر کھانے کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں اب ان ذرات پر انسان کسی کپڑے سے یا ٹیشو وغیرہ سے یا صاف کر لے یا دھو لے تو وہ کھانے کے جو ذرات انسان کی انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو عاقع اصرات السلام کی عادت وبارکہ یہ تھی کہ کھانا یلعقو اصابعو اساب آپ انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ کھانے کے جو ذرات وغیرہ لگے ہیں وہ اچھی طرح صاف ہو جائیں اور کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہ ہو دوسری حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس نظیرانبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کھانا تراول فرماتے تینوں انگلیوں کو آپ چاٹ لیا کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقاصلاۃسلام تین انگلیاں استعمال فرماتے تھے تین انگلیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان والے انگلی شہادت والی اور انگوٹھا ان تین انگلیوں کا استعمال فرمایا کرتے تھے عام طور پر کھانے میں تو پچھلے حدیث میں سلاسن کا لفظ ہے اس میں الف لام نہیں ہے اس کا مطلب ہے تین مرتبہ چاٹتے تھے چاٹ لیا کرتے تھے فرماتے تھے اور اس میں لعقہ اصابع سلاس آپ اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے تو اس لیے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانے میں انسان کو تین انگلیاں استعمال کرنی چاہیے عام حالات کے اندر اور بعض دفعہ اگر کھانا ایسا ہے کہ اس میں لقمہ نہیں بنتا یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ چوتھی انگلی بھی اور بعض پانچویں بھی استعمال کر سکتا ہے انسان لیکن آپ کی اکثر عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنی یہ تین انگلیاں ان کو آپ کھانے میں استعمال فرمایا کرتے تھے تو یہ دو آداب ہو گئے ایک تین انگلیاں استعمال کرنا اور دوسرا ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا اگلی حدیث ہے حضرت ابو جو رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اقلیت اسلام ارشاد فرمایا اما انا فلا آ کلو متق آپ نے فرمایا بھارت جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں فلاں آلو متق میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا یہ ٹیک لگانا عام حالات کے اندر انسان ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں تکبر کا شائبہ ہوتا ہے کہ انسان پیچھے بے تکلفوں کے بیٹھا ہے اور کھانے کو آ, کھانا اس کے آگے رکھا ہوا ہے تو آخر اس رات اسلام کی عام عادت مبارکہ ایسی نہیں تھی کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا تو راؤ بلکہ آپ سیدھا بیٹھ کے کھانا تراول فرمایا کرتے تھے ثلاث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تین انگلیوں سے کھانا تراول فرمایا کرتے تھے اور کھانے کے بعد ان انگلیوں کو آپ چاٹ لیا کرتے تھے تو یہ اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ کھانے میں چونکہ ذرات لگے ہوتے ہیں اس لیے ان ذرات کو بھی آپ نے ضائع نہیں فرمایا تو اصل میں ہم لوگ اس کی ہمیں قدر نہیں ہے چونکہ کھانے کا جو ایک ذرہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے اس میں پیچھے سینکڑوں انسانوں کی محنت لگی ہے تو ہم انگلیوں پر لگا ہوا کھانا اسی طرح پلیٹ کے اندر بچا ہوا کھانا دسترخان پہ بچی ہوئی روٹی اور مختلف چیزیں ان کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کوشش کرے انسان خود کھائے خود نہیں کھا سکتا اسے جمع کر کے کسی اور کو دے دے یا اسے محفوظ کر لے یا اگر وہ کھانے کے قابل نہیں ہے تو انسان کسی ایسی جگہ پر ڈال لے جہاں اس کو پرندے وغیرہ کھا لیں چمٹے وغیرہ کھا لیں کوئی جانور وغیرہ کھا لیں لیکن ایسا نہ ہو کہ کھانے کو اٹھا کے انسان پھینک دیں اور کھانے کا کوئی حصہ ضائع ہو یہ بہت رزق کی ناقدری ہے اور اس ناقدری کی وجہ سے بعض اوقات تھی ہے. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی انسان خاص طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے تو یہ خیال کرنا چاہیے کھانا اتنا ہی ڈالے انسان جس کو ختم کر سکے اور کوئی بھی حصہ ضائع نہ ہو اگر روٹی کا کوئی بچا ہوا ٹکڑا ہے تو اس کو کھا لے بجائے اس کے دوسری روٹی لے کر تھوڑی سی کھا کے اس سے بندہ چھوڑ دے تو کوشش کرے کہ کوئی بھی چیز کھانے کی ضائع نہ ہو انسان خود کھا لے کسی اور کو کھلا دے اور اگر کوئی بچ جائے تو بچوں کا کھانا بھی ایسے ڈسبن میں ڈال دینا نالی میں ڈال دینا یہ بہت خطرناک ہے اللہ کی نعمت کی بہت ناقدری ہے اس سے اندیش ہے کہ انسان بعض دفعہ کا سالی میں اور اسی طرح فقر کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نعمت جو کھانے کی ہے یہ چھن جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم پر کہا تھا آ جائے خدا نخواستہ یا اور فقر و فاکہ آ جائے اس لیے کھانے کی ہر ہر چیز کے انسان کو قدر کرنی چاہیے اسی طرح ہمارے ہاں پلیٹ کے اندر تھوڑا سا بچا ہوا چھوڑ دینا گلاس کے اندر کچھ بچا ہوا چھوڑ دینا کوئی شربت ہے یا اسی طرح کچھ تو آدھا پی کے آدھا چھوڑ دے وہ کسی اور کے پینے کا نہیں ہوتا تو اس لیے ایسا ایسا بھی نہ کریں کہ کوئی بھی مشروب ہے کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اتنی ہی ڈالی جائے جس کو انسان آرام سے ختم کر سکے تو توقات السلام کی اس ان حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علیہ استعمال فرمایا کرتے تھے اور تینوں کو چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ اس میں کھانے کے کوئی اجزاء ضائع نہ ہو اور پچھلی حدیث میں یہ بھی گزرا ہے کہ اقلاۃ والسلام کی عام عادت یہ تھی کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے آگے ایک حدیث نقل کی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث اس باب کی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےتمر بےتمر اقاص و السلام کے پاس کھجوریں لائی گئیں فرائی تو تو میں نے دیکھا کہ آپ تناب الفرما رہے ہیں وہ آپ ٹیک لگا کر تناول فرما رہے تھے اور یہ ٹیک لگانا میر الجو بھوک کی وجہ سے تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی آپ کو آپ کو بھوک تھی اور اس بھوک کی وجہ سے کچھ کمزوری کا احساس ہوا تو اس حالت میں آپ نے ٹیک لگا کر بھی کھجورے تناول فرمائی ہیں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی عذر ہے انسان بیمار ہے یا اس کو کمزوری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کسی عذر کی وجہ سے اگر انسان ٹیک لگاتا ہے تو ازر کی وجہ سے ٹیک لگانا جائز ہے ٹیک لگا کر کھانا تناول کرنا جائز ہے رحمۃ علی اللہ علیہ نے بیان کیا ہے دعائیں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ربک رب العزت عمّا وسلام علامت اللہ رب